سورت الوح علیہ سلاۃ وسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ذکر کیا تھا جب ہم سورہ پڑھ رہے تھے دو رکوع وہاں تھے مسلسل حضرت لوح کے حالات کے بارے میں دو رکو پر مشتمل یہ پوری مکمل سورت ہے ان بسم اللہ الرحمن الرحیم انسل نا نوہل اللہ قوم رہی ہم نے بھیجا تھا لوح کو اس کی قوم کی طرف اور ننظر قوم اکمل قبل حنجاتی ہوں آزاد العلیم کے خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے پہلے دھم کے ان پر ایک دردناک اذاب ہے کالیا قوم انی رقوم نویرم مبین کہا انہوں نے اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں ارے ابد اللہ ہوا تکو ہوا تھی ان اللہ کی بندگی کرو اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو رسول جب آتا ہے تو کہتا ہے میری اطاعت کرو نبی یہ نہیں کہتا نبی کہتا ہے بھائی اللہ کے بندے بنو اللہ کی اللہ کا حکمانو متقی ہو جاؤ پرسن میری تعداد ارے بد اللہ اللہ کی بندگی کرو میری کرو یہ رسول کا مقام حضرت یوسف نے نہیں کہا کہ پہلے میری اطاعت کرو تم تک چھوڑو میں بیٹھوں گا یہاں تم کون ہوتے بادشاہ بادشاہ بادشاہ رہ اور وہاں اس کے چیف سیکرٹری کہہ لیں یا فوڈ منسٹر کہہ لیں جو بھی کہیں بہت بڑے عہدے پر فائز رہے اور انہوں نے یہ نہیں کہا اس کو ہم سے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تم پر آب آ جائے گا تمہارا بیڑا غلط ہو جائے کچھ نبی جیسا کہ میں نے کہا بار بار جو نبی کسی معین مشن اس کے حوالے نہ کر دیا جائے کہ جاؤ اس قوم کی طرف جاؤ اس شہر کی طرف اس وقت تک وہ نبی ہے جب اپوائنٹمنٹ ابھی مل جاتا ہے تو اب وہ رسول ہے اب وہ جائے گا تو کہے گا اللہ کا نمائندہ بلکہ جائے گا کہ میرا حکم ماننا پڑے گا تمہیں I am his representative You have to آئی ایم ہز ریپرزینٹیو ٹو ابے می بار سلام میں اس پہ رسول اور فخر رہتا جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو رسول اور نبی میں یہ فرض دین رکھی ہے یا پھر لقم بن اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا یہ بن کیوں کہا سارے گناہ نہیں کہا اس کی تعبیر یہی ہے میں سمجھتا ہوں صحیح ہے بالکل کہ ایک ہے وہ گناہ کے جو اللہ کے حقوق میں ہو رہے ہیں اللہ انہیں معاف کر دے گا لیکن عباد حقوق و عباد کی گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا اس کا تو لین دین ہوگا ڈیبٹ کریڈٹ ہوگا تمہاری کچھ نیکیاں ہیں تو ان بندوں کو دے دی جائیں گی کہ جن کے تمہیں حق جو ہے رسم کیے تھے جن کی عزت پر حملہ کیا تھا تومت لگا دی تھی اپنی کو نیکیاں دینی پڑیں گی نیکیاں تمہاری نہیں ہیں تو ان کے کچھ بدیاں ہوں گی تمہارے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی یا خر لقم مل دو لوگ کو ملا اجلن مسمہ اور تمہیں بیسے قوم ایک اجل مسمہ تک مزید ایک اے لیز آف ایگزٹینس اور تمہیں زندگی دنیا میں گزارنے کا موقع دے گا ان اجلّہ جان آج وخر جان لو کہ جب اللہ کا مخر کرنا وہ وقت آ گیا تو پھر اسے کوئی موخر نہیں کر سکے گا نوکن تن کاش کے تمہیں معلوم ہوتا اب جو فریاد کر رہے ہیں حضرت ابتدا میں تو ان کی فریاد میں نقشہ ہے کیسے کیسے انہوں نے دعوت بھی ہے کس طرح اپنے آپ کو ہلکان کیا ہے کاد عربی دعو تو قوم ہی لگم پر وردگار میں تو دن اپنی قوم کو کو بھی دل میں بھی فلم یزید ہوں دعا اللہ فرارا میری اس دعوت میں تبلیر نے ان میں سوائے فرار کیا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا وہی کلا دور تم لے اور میں نے جتنا جتنا ان کو پکارا دعوت دی تاکہ اے پروردگار تو ان کو مفت فرمائے جالو اصاب تھی آزادی بھی انہوں نے اپنی انگلیاں جو اپنی کانوں میں ٹھوس لی بس تفصوں اپنے کپڑے بھی خوب مر لیے اوپر تاکہ کوئی آواز نہیں ان کے اندر نہ جائے وہ یہ سواد والا ہے اسرار اور وہ زد کی انہوں نے اڑ گئے بستک برو انہوں نے استقبال کیا بہت بڑا استقبال سم مہمی داؤ تم پھر ایپر بر نگار میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا سم مہینہ آلند تو لہوں گا تو لہوں گا یہ سین والا اسرار ہی پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی پکارا اور خفیہ خفیہ بھی علیحدہ علیحدہ جا کر پی ٹی بھی کی تقلس وقت فرو میں <رَبَّكُم> نے ان سے کہا آپ نے رب کر استفار کرو انہوں کا غفارا یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے یورسلی سماڑ ایک امید وہ چھوڑ دے گا آسمان کو تم پر دھاروں میں یعنی بارش مر سکی معلوم ہوتا کہ وہاں بھی کوئی قحت پڑا ہوگا جیسے کہ مکے میں قحط پڑا ڈھوک ہیں میں یا جیسے قوم فراؤن کے اوپر قحت آیا تھا بس سنین. تو یہ قہ ختم ہو جائے گا آسمان سے جو ہے بارش ہوگی دھواں دار بارش ہوگی گھوسلہ دار بارش ہوگی وہ جتاری وہ بنی اور تمہیں بڑھا دے گا مال میں بھی اور اولاد میں بھی بیٹوں میں بھی وہ ججا لکم جناتی ہوں تمہارے لیے باغات بنا دے گا وہ جج الکوم الارا تمہارے لیے چشمے اور روان کر دے گا لا اللہ و کیا ہو گیا ہے تمہیں تم اللہ کی عظمت کی امید وار نہیں ہو یعنی یہ تو اللہ کی عظمت اس کو تسلیم نہ کرنا اس کو نہ ماننا اور ایک یہ ہو اس کے معنی ہو سکتے ہیں تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ اللہ کی عظمت جو ہے وہ کہیں غصے میں آ جائے اور تمہیں پکڑ لے اللہ کی غیرت اللہ کی حبیت ایک حد ہوتی ہے رسی راز کرتا ہے پھر پکڑتا ہے انہیں بد بس کر رہا شدید اس کی پکڑ بہت سخت ہے تمہیں کوئی خوف نہیں وہ قد خلا متوارا اس نے تمہیں بنایا ہے طریقے طریقے سے درجے بدرجہ نسخہ تھا اور پھر القا تھا اور پھر منگا تھا المپرا ہو کیسا فلق اللہ سب کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے اللہ نے بنا ہے سات آسمان تہ برتہ وجال قمر فی ہند وجال ان آسمانوں میں اس نے رکھ دیا ہے چاند کو کہ اس میں اجالا ہے روشنی ہے وجال شمس سے اور سورج کو رکھ دیا ہے کہ وہ چراغ ہے اللہ عمبا تک میں نظر میں اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے زمین ہی سے یہ ساری روئندگی ابری ہے زمین ہی سے تمہاری خوراک بھی آ رہی ہے اسی سے تمہارا جسم بن رہا ہے پل رہا ہے بڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک اشارہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو وہ ارتقاء کے نظریے کو مانتے ہیں کہ جیسے زمین سے اگایا ہے اللہ نے گویا کہ رفتہ رفتہ یہیں سے چھوٹے اینیمل پھر بڑے پھر بڑے پھر بڑے جس کی کہ آخری کلائمس کیا ہے ہوموسیپینس ولہ امبا تکمر باتا ولہ عالم سم میوئی تو کمفیہ جو بکھرا پھر وہ تمہیں دوبارہ لے جائے گا اسی زمین میں دفن کر دے گا فیوخر پھر نکالے گا تمہیں جیسے نکالا جاتا ہے ولحال بسا اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچا دیا بچونے کی طرح بستر تشرک و منہا تو وہ لڑا تاکہ چلو تم اس میں بڑے کچھ راہے ہیں شاہ راہے ہیں تمہارے لیے جو اللہ نے بنا دی ہیں لیکن کال عہ اب یہ فریاد ہے دوسری ایک فریاد وہ تھی میں نے یہ دعوت دی میں نے یہ دعوت دی میں نے یہ دعوت دی یہ کہا یہ سمجھایا کال رو رب انہوں سونی کہ انہوں نے پربر انہوں نے میری نافربانی کی باہ اور پیروی کی ہے بلب یزید ہو بال ہو وولد ہو خسارا اپنے ان لیڈروں کی پیروی کی ہے جن کے مال راج نے ان کے لیے سوائے تھسارے کے اور کچھ نہیں بڑھایا جو مرف الحال ہیں مترفین ہیں دولت والے ہیں اور ان کو ان کی دولت نے ان کی اولاد نے ان کو اور زیادہ سرکش کر دیا اور باغی کر دیا اور مغرور کر دیا یہ انہی کے پیچھے چل رہے ہیں میری بات سننے کو کوئی تیار نہیں کالن رب فومی و تباؤ ملم یز ہُال ہوں غلط خارا و مکر مکر قبارہ اور ان لوگوں نے چال بھی چڑھی بہت بڑی داو کیا بہت بڑا وہ داو کیا ہے قوموں میں ایک اصمیت پیدا ہو جاتی ہے یہ ہمارے بزرگ ہیں یہ ہمارے اصلاف ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں یہ ہمارے جو ہے پرانے لوگ ہیں ان کے نام پر ہم نے یہ بت بنائے تھے یہ لوگ آ رہے ہیں ان کی نفی کر رہے ہیں اس کی بجائے تم اپنے ان معبودوں اور اپنے بزرگوں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو ان کے ساتھ اپنے آپ کو جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا انشو بس مرو اعلی چلو چلو یہاں سے محمد کی بات نہ سنو اور اپنے جو بھی معبود ہیں صبر کر کے ان کے ساتھ چمٹے رہو انہوں نے بھی ان کی رسبیت کو بڑکایا کالو لا تدر انہیں آلے دیکھنا کبھی چھوڑنا بیٹھنا اپنے معبودوں کو ولا تدرو نہ ولا سبا ولا یگوسا و یعق و نسرا ہر دن بت چھوڑنا سبا کو اور یگوس کو اور یوک کو اور نسرا کو یگوس کون ہوگا جس کا ریاس روس جن کو سمجھا گیا ہو فریادیں سننے والا ہے اور ہماری فریاد رسی کر سکتا ہے یگوس یہ اس کے بارے میں تحقیق یہی ہے کہ یہ بھی اولیاء اللہ تھے ظاہر بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نسل کس کی ہے حضرت آدم کی پھر ان سے پہلے لمبیا ہوئے ہیں شیش تھے ادریس تھے علیہ وسلاۃ وسلام تو ان میں اچھے لوگ بھی تھے اولیاء اللہ بھی تھے لیکن پھر جب کفر آیا شرک آیا انہی کی یہ ہے کہ کچھ تمثیلے بنا دی گئی پہلے صرف ان کو سلام کرتے تھے یا عزت کرتے تھے ٹھیک ہے ان کی عزت کرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ایک تصویر باور کام لاہور میں ایک ساتھ کیا بڑے دیک آدمی تھے بڑے ہوتا آدمی تھے میں حیران ان کے گیا تو ایک تصویر لگی ہوئی تھی جس میں تین بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کی نام کیا ہے یہ ہے موئین الدین اجمیری اور یہ ہے خواجہ بختیار کاکی اور یہ ہے بابا فرید شکر گنج تینوں بیک وقت جمع ہے اور یہ تصویر لگا کے اس کے اوپر ہار ڈاک تھا یہی چیز بڑھتے بڑھتے پھر بوتوں کی شکل اختیار کرنی تھی ہوتا ہے یہ ایک دم تو نہیں ہو جاتا یہ ملتان کی زبان میں کہا دے بندہ تھیندے تھیندے تھھی جاندہ ہوتے ہوتے تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا پتا نہیں چلتا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا تو مت چھوڑنا انہیں ولا تدر عرحت ظالمین اللہ ذرالہ انہیں تم بہتوں کو بہکا دیا تو اے اللہ اب ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ کرنا یہ ہوتی ہے آخری جب دل جگ چکا ہوتا ہے گیس کی کیفیت ہوتی ہے دبی میں جیسے کہ حضرت ابوسا نے کہا تھا پروردگار اب یہ ایماندال آئے پھر آن جب تک یہ دیکھ نہ لے اس نے جو جوشتم کے پہاڑ ہم پر توڑے ہیں اب ہمیں تو نے ایمان کی توفیق دے دی بادشاہ ہو گیا سارے گناہ واپ ہو جائیں گے اب یہ ایمان نہ لائے یہ معاملہ ہوتا ہے بلاک دلی ظالمی اب ان ظالموں کے لیے مت اضافہ کر گزر گم مما فتی آتے ہی مگر کو اپنی انختاؤں کی وجہ سے وہ غلط ہو گئے فوج خلون آ داخل کر دیے گئے آدمی فلم یزید لهم ان دونوں انسارا تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار و کال انور اب سخت نہیں حصہ آ رہا اس دو آتی و کال انوہر ربلا مل کافرین پروردگار اب اس زمین پر کافروں کا ایک بچتا ہوا گھر بچھو کون مرے ان ان تدروم اگر توں نے ان کو چھوڑ دیا جو ضلع یہ گمراہی کریں گے تیرے بندوں کو بلا جر دوں اللہ فاجلنگ ان کی نسلوں میں بھی اب فاجر اور کافر کسی کا کوئی پیدا نہیں ہوگا ان کی سرسٹ بگڑ چکی پروٹ ہو چکے ہیں آم کلو کی لینگویج میں کہا جائے اس کا بیج مارا گیا ہے اب آئندہ کوئی کسی خیر کی توقع ان کی آئندہ نسل سے بھی نہیں ہے اس سے زیادہ سخت و شاید اللہ کے کسی بدلے نے نہ مانگی ہو. لیکن یہ کہ نوہ کو حق تھا ساڑھے نو سو برس طاوت تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے رسفری کا حصہ ہے دو چار برس کی بات میں ساڑھے نو سو برس ان تظر ہوں یہ دلو ابادلہ یلے دوں اب ان کے اولاد میں بھی نہیں ہوں گے بغیر فاضر اور نہایت ناشکر ہے رب فر لی ولے وال مومن پر ودگار ہوں میری مقصد فرما میرے والدین کی فرما جو بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ اس کی مقصد فرما ولی المومنین اولمومنات اور تمام مرد اور عورتیں جو صاحب ایمان ہوں جو کسی دور کسی زمانے کی ہو پچھلی ہو اگلی ہو ولا الظالمین اللہ تبارہ لیکن پھر ابھی دل ہلکا نہیں ہوا ہے کا. پھر ولا الظالمین ولامین ان ظالموں کے لیے تو اب اضافہ بت کر مگر بربادی اور تباہی کا اگر نظم قرآن پر توجہ ہوئی ہوتی ہمارے ہاں تو کسی کو شک ہی نہ ہوتا کہ یہ جو پچھلی صورت تھی سال سالم بے اضامی واقعی یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت کیوں راضی کی گئی ہے حضرت نور علیہ السلام کی دعا اور ایسی سخت دعا تو حضور کو کہا گیا اے نبی آپ ابھی ذرا صبر کیجیے فصب سورن جمیلا سال واقع دل کافرین لہ سا لہو داخ ملا دل ماری تارو جل مرائے تو لہتی اور من کارنارو خمسی نالفس ابھی آپ کو تو تین چار سال پانچ سال ہی ہو دعوت دیتے ہوئے بارک اللہ و لاظین و نفانی ولایات